اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما نتنزل الا بأمر ربک له ما بین ایدینا و خلفنا وما ما بین ذلك وما ما کان ربک نسیہ صدق الله العظیم سورہ مریم کی ایت نمبر 64 سے آج ہمارا درس شروع ہوتا ہے اللہ جل جلالہ ہم سب پر رحم فرمائے ومان تنزل اللہ بمر ربک حضرت جبری علیہ سلات وسلام فرماتے ہیں اور ہم نہیں اترتے مگر حکم سے تیرے رب کے ہم آسمان سے جو اترتے ہیں اللہ کے حکم سے اترتے ہیں لہم عیدینہ وما خلفنا ومابین ذلك۔ ہمارے سامنے جو کچھ ہونے والا ہے اور ہمارے پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے اور درمیان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے یعنی اگلے زمانے میں جو کچھ ہوگا پچھلے زمانے میں جو کچھ ہو چکا ہے اور حالیہ زمانے میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے عما کا نعرب و یا اور آپ کا جو رب ہے اللہ وہ بھولنے والا نہیں ہے بخاری شریف میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلا علیہ السّلۃ والسلام سے یہ آرزو کی یہ تمنا کی کہ آپ ذرا زیادہ زیادہ آیا کرو ملاقات زیادہ ہوگی تو اچھا لگے گا تو یہ آیت نازل ہوئی آپ علیہ السلاۃ والسلام کی جو درخواست تھی کہ آپ زیادہ آیا کریں اس کا جواب اللہ تعالی نے خود دیا ہے عمانہ تنزل اللہ بمبک ہم جو آسمان سے اترتے ہیں زمین میں آتے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے یہ آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں اور آپ کا رب کون ہے رب السماوات والارض وما بہ نما آسمانوں کا رب ہے زمینوں کا رب ہے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے ان سب کا حاکم ہے اور بادشاہ ہے رب کے معنی ہے حاکم بادشاہ جو کسی معاملے کو چلاتا ہے قابو کرتا ہے اسے رب کہتے ہیں جیسے گھر کے بڑے کو رب البیت کہتے ہیں فابود ہو تو آپ اس رب کی عبادت کریں اس حاکم کے قانون کو مانے و سوبیر اور اس حاکم کی عبادت میں آپ ڈٹے رہیں مضبوط رہے ہلتا علم سمی سمی کہتے ہیں ایک جیسے نام والوں کو مثال کے طور پر اس کا نام محمد ہے ایک اور دوسرے لڑکے کا نام محمد ہو تو یہ دونوں آپس میں سمیع ہوں گے اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا کوئی دوسرا ہم نام ہے یعنی یہ عجیب بات ہے یہ جو مشرقین ہیں نا بت پرست ہیں کافر ہیں ان لوگوں نے بہت سارے بت بنائے ہیں اور بتوں کے بہت سارے نام ہیں ودن وَد سواون یغوث، یعق نسر ان میں سورہ نوح میں پڑھا ہے نا تو یہ بتوں کے نام ہیں لات منات لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نام کا کوئی بت نہیں ہے یہ بہت ہی عجیب بات کسی بت کا نام اللہ نہیں ہے یعنی اللہ تعالی نے اپنے نام کی بھی حفاظت کی ہے بات سمجھ میں رہی ہے کسی بھی بت کا نام دنیا میں اللہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ کسی بھی بت کا نام اپنے نام پر رکھنے کی اجازت اور اختیار اللہ نے بندو کو نہیں دی اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں ہلتا سمیہ کہ اے محمد علیہ السلام آپ اس اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہیں کہ کسی اور بدھ کا نام اللہ ہے تو جب ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور توحید اسی کے ساتھ خاص ہے عبادت اسی کی کرنی چاہیے قانون اسی کا ماننا چاہیے حاکم اور بادشاہ اسی کو ماننا چاہیے یہ جو ہمارے ملکوں میں نئے نئے حاکم ہیں اور بادشاہ ہیں ہر قسم کے قانون یہ اپنی طرف سے بناتے ہیں اس کو نہیں ماننا چاہیے وہ اقولس مت الفرجو حیا یہ جو مشرقین تھے مکے میں یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے بس مر گئے ہم ہڈیوں میں بدل جائیں گے ہمارے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے بات ختم ہو گئی پھر ہم زندہ نہیں ہوں گے یعنی قیامت بھی نہیں ہوگی جنت و جہنم کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کا عقیدہ تھا ان کا نظریہ تھا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلاط وسلام کو بھیج کر کافروں کے اس نظریے پر رد کیا کہ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو اور یہ بالکل آسان ہے اللہ کے لیے ہڈیوں کو کیڑے مکوڑوں کے پیٹوں سے جسم کے ٹکڑوں کو اللہ کیسے جمع کرے گا اللہ کے لیے بالکل آسان ہے یہ اس لیے کہ جب تم بالکل نہیں تھے اس وقت اللہ نے تمہیں پیدا کیا اب تو تم موجود ہو نا اگرچہ مر گئے ہو تو اب پیدا کرنا کیا مشکل ہے بات سمجھ میں رہی ہے یعنی اللہ تعالی نے تم کو اس وقت پیدا کیا تھا جب تم بالکل نہیں تھے اب تو تم دنیا میں آ کر مر گئے ہو نا موجود تو ہو تو تمہیں دوبارہ جوڑنا کیا مشکل ہے مثال کے طور پر ایک گاڑی بنانا زیادہ مشکل ہے یا ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی کو دوبارہ سے جوڑنا زیادہ مشکل ہے بنانا زیادہ مشکل ہے نا ایک ایسی چیز جو بالکل نہیں ہے اسے بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن ایک چیز موجود ہے اس کے فرزوں کو یہاں سے وہاں سے جمع کر کے دوبارہ جوڑ دینا اتنا مشکل نہیں قول انسان ہو اور کہتا ہے انسان جو کہ آخرت کا انکار کرتا ہے کافر ادا مامتو کیا جب میں مر جاؤں لسوف اخرجوح تو پھر نکالا جاؤں گا زندہ ہو کر یہ کیسے ہو سکتا ہے مر گیا میں کھب گیا میں ختم ہو گیا ہڈیوں کا پنجر بن گیا دوبارہ کیسے میں زندہ ہوں گا اولاد أَنَّا انسان مِنْ قَبْلُ کیا یاد نہیں رکھتا یہ انسان کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا ہے لم کچھ آ اور اس وقت تو یہ کچھ بھی نہیں تھا نئے سرے سے پیدا کرنا نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے اس مشکل کو ہم نے آسان کیا تو یہ تو ہمارے لیے آسان ہے یہ تو ایک زندہ انسان تھا اس کا وجود موجود ہے جسم موجود ہے اس کو دوبارہ جوڑیں گے اولاد قرل انسان ہوں انا خلق نا قبل کیا یہ انسان یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا تھا ولم یا کشی آج اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا فوربل شیعقین قسم ہے تیرے رب کی ہم جمع کریں گے ان کو شیطانوں کے ساتھ یہ جو کافر ہیں ان کو ان کے شیطانوں کے ساتھ ہم جمع کریں گے سہارا لے کر کھڑے ہونے کو اس طرح جسیا کہتے ہیں یہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے جب ہم لوگوں کو پکڑا تھا ان کافروں نے تو ہمیں اس طرح بٹھایا ہوا تھا گھٹنوں کے اوپر یعنی گٹنوں کے بل کسی انسان کو بٹھانا یہ اس کی ذلت کی علامت ہوتی ہے بات سمجھ رہی ہے یعنی اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے تو قیامت کے دن یہ کافر جو ہیں یہ امریکہ کے کافر یہ روس کے کافر جو آج بہت زیادہ شیطانی اور بدماشیاں کرتے ہیں ان کافروں کو اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے شیطانوں کے ساتھ جمع کرے گا اور جہنم کے سامنے ان کو لے کر آئے گا ایسی حالت میں کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے بیٹھے ہوں گے بہت ذلیل حالت میں ہوں گے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمَّ شَيَاطِينَ آپ کے رب کی قسم ہم ان کافروں کو ان کے شیطانوں کے ساتھ اکھٹا کریں گے ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَا پھر ہم ان کو لائیں گے جہنم کے ارد گرد جیسی یا اس حالت میں کہ وہ گھٹنوں کے اوپر گرے ہوئے ہوں گے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے تمن ذیان کلشیا پھر ہم ہر جماعت میں سے ہر فرقے میں سے مجرم شخص کو جدا جدا کر لیں گے ائی اشد الرحمان عطیہ کہ ان میں سے کون زیادہ اللہ کے خلاف دشمنی رکھتا تھا اور کون زیادہ اللہ کا باغی تھا اور دشمن تھا یعنی یہ کافر جو ہے نا یہ بھی قسم قسم ہوتے ہیں نا ایک بڑا کافر ہے ایک چھوٹا کافر ہے ایک فوجی ہے ایک جاسوس ہے ہاں الگ الگ ہوتے ہیں نا سب ایک ڈرائیور ہے ایک ان کا کھانا پکانے والا ہے, ہے تو سب کافر لیکن درجے بدرجے ہوتے ہیں نا سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے تو اللہ جل جلا فرماتا ہے کہ ان سب کو ہم پہلے جمع کریں گے جہنم کے سامنے ان کو لے کر آئیں گے اور پھر ان میں سے جو ان کا بادشاہ ہے اس کو الگ وزیر اعظم کو الگ فوجیوں کو الگ ڈرائیوروں کو الگ سب کو الگ الگ کر لیں گے اور جو سب سے بڑے بڑے بدماش ہوں گے سرکش ہوں گے ان کو الگ الگ کر لیں گے یہ جو اس وقت دنیا میں بڑے بڑے بدماش ہیں سرکش ہیں اللہ تعالی کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو الگ الگ کرے گا لَنَحْنُ هُمْ أَوْلَى بِهَا <الصِّلِيَّا> پھر ہم کو خوب معلوم ہے جو بہت قابل ہیں اس جہنم میں داخل ہونے کے یعنی جہنم میں جو داخل ہونے کے بہت زیادہ لائق ہے اس کو ہم سب سے پہلے داخل کریں گے درجہ بدرجہ ان کو جہنم کے گھڑوں میں ہم پھینکیں گے وہ ام کم اللہ وار اور اے مسلمانوں انسانوں تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر وہ جہنم سے ضرور ہو کر گزرے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان بھی اگر جہنم سے گزریں گے تو ان کو بھی عذاب ہوگا وہ بھی جلیں گے وہ بھی مریں گے جواب یہ ہے کہ جیسے کہ احادیث میں آتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلات سلام کے لیے نمرود کی آگ کو محفوظ بنا دیا تھا اسی طرح اس وقت جب مؤمنین اور مسلمان گزریں گے جہنم کے اوپر سے جہنم کے گرد سے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو مسلمانوں کے لیے باغ بنا دیں گے اور محفوظ فرما دیں گے کہ اس میں کسی مسلمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جہنم سے گزارنے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب بہت اچھا ہے جواب یہ ہے کہ مسلمان جب یہ دیکھیں گے کہ اتنا سخت عذاب ہے اور اس کے بعد مسلمان جنت میں داخل ہوں گے تو بہت زیادہ خوش ہوں گے اس لیے کہ جب آدمی ایک مصیبت دیکھتا ہے مصیبت کے بعد خوشی دیکھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے مثال کے طور پر بہت سخت بیمار ہو ایک شخص اور اس کو اللہ تعالی سے حد دے دے کتنا خوش ہوتا ہے لیکن ایک شخص وہ ہے جس نے بیماری دیکھی ہی نہیں ہے تو اسے کیا پتا اللہ کی نعمت اسے کیا پتا خوشی کیا ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک شخص کی آنکھیں اللہ حفاظت فرمائے نہیں دیکھتی ہے جب اللہ کے فضل سے اس کی آنکھیں کھل جائے تو کتنا خوش ہوگا یہ کیسی عجیب دنیا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں ہمیں پروا بھی نہیں ہے احساس بھی نہیں ہے ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان بھی وہاں سے گزریں گے کافر بھی وہاں سے گزریں گے مسلمان تو گزر کر جنت کی طرف چلے جائیں گے اور جہنمی کافر جو ہیں گزرتے ہوئے جہنم کے اندر لڑک لڑک کر گریں گے تو اس وقت جب وہ دیکھیں گے کہ یہ مسلمان جن کو ہم دہشت گرد کہتے تھے یہ مسلمان ہم ان کو جو گالیاں دیتے تھے آج دیکھو ہم سب جہنم میں گر رہے ہیں اور یہ جنت جا رہے ہیں تو ان کو پریشانی ہوگی سمجھ میں بات تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو پریشان کرنا چاہتا ہے اپنے دشمنوں کو خفا کرنا چاہتا ہے اپنے دشمنوں کو غصہ دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو آج ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یہ جو غریب غریب مسلمان ہیں یہ سب کے سب جنت جا رہے ہیں اور جو میں امریکہ کا صدر ہوں افریقہ کا صدر ہوں پاکستان کا صدر ہوں میں جہنم میں گر رہا ہوں تو اس وقت ان کے دلوں میں بہت زیادہ غم ہوگا بہت زیادہ وہ پریشان ہوں گے اور یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے وہ امن کو ملا واری دے انسانو اے, اے مسلمانو تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر وہ ضرور جہنم کے اوپر سے گزرے گا مسلمان گزر کر چلا جائے گا کافر گزرتے ہوئے اندر لڑک کر گر جائے گا کَانَ اعلیٰ رَبِّكَ کا حتمم یہ آپ کے رب پر لازم ایک کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے یعنی اس میں کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا جہنم کے اوپر سے جہنم کے ارد گرد سے محمد رسول اللہ بھی گزریں گے آدم علیہ السلات و سے لے کر اس وقت تک جتنے پیغمبر آئے ہیں مسلمان ہیں سب گزریں گے فرعون بھی گزرے گا ابو جہل بھی ابو لہب بھی سب گزریں گے وہاں مسلمان وہاں سے گزر کر جنت چلے جائیں گے تو خوش ہوں گے کافر وہاں سے گزر کر جہنم میں گریں گے اور دیکھیں گے کہ مسلمان جنت جا رہے ہیں تو وہ پریشان ہوں گے پھر جہنم کے اوپر سے گزریں گے نا لوگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم انجلّین تکو جن لوگوں نے تقوا کیا ہوگا جو لوگ اللہ سے ڈرے ہوں گے دنیا میں جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا ظلم نہیں کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے ہم ان کو جہنم سے چھٹکارا دے دیں گے نجات دے دیں گے ان کو ہم بچا لیں گے ہم ان کو اللہ سے ڈرنے والوں کو بچا لیں گے وہ نظر المی نفیہ اور چھوڑ دیں گے گناہ کو جہنم میں اونے گرے ہوئے اور جو جہنمی کافر لوگ ہیں وہ گزرتے ہوئے اپنے منہ کے بل گریں گے اور لڑک کر جہنم کے اندر گر جائیں گے اور وہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ دیکھو یہ مسلمان یہ غریب فقیر لوگ جنہیں ہم دنیا میں کیا کچھ نہیں کہتے تھے اور کتنا ظلم کرتے تھے یہ گزر گئے اور ہم رہ گئے اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرمائے اور اللہ تعالی ان کافروں پر اپنے عذاب کو سخت فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو ان کافروں سے پاک فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ على خیر خلقه محمد اجمائین سبحان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ